اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وصحابکہ یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے مدنی چینل کے ناظرین آشقان رسول آشیقان میلاد ماہ میلاد جاری و ساری ہے تم پہ کروڑوں درود مختصر وقت کے لیے سلسلے میں حاضری ہے آپ اول تاخیر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شرکت کی سعادت حاصل کیجیے ان شاء اللہ درد و سلام پڑھنے کی سعادت بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ اللہ آج میں آپ کو دیدار مصطفیٰ والا درود پاک بھی پڑھاؤں گا انشاءاللہ شاء اللہ حضرت سعید حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی میری جوان بیٹی فوت ہو گئی کو طریقہ ارشاد ہو کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں حضرت سعید حسن بسری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے عمل بتا دیا اس عورت نے اپنی فوت شدہ بیٹی کو خواب میں دیکھا کس حال میں کہ اس کی بیٹی کے بدن پر تار کول کا لباس ہے سڑکیں بنائی جاتی نا کالے کالی سی وہ ہوتی ہے پنجابی میں لک کہتے ہیں اور اس کو ڈامر بھی کہتے ہیں اس کا لباس اس کے بدن پر ہے گلے میں زنجیر ہے پاؤں میں بیڑیاں ہیں یہ حبتناک منظر دیکھ کر وہ عورت کام اٹھی اگلے دن خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعلع کی خدمت میں حاضر ہو کر خواب سنایا آپ بہت غمگین ہوئے کچھ عرصے کے بعد حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا اللہ نے اس کو بڑی شان و شوکت عطا کی تھی وہ جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجا کر بیٹھی ہوئی تھی حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر کہنے لگی حضرت میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی فرمایا اس کے بقول تو تو عذاب میں تھی یہ انقلاب کس طرح آیا وہ لڑکی بولی قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا اور اس شخص نے مصطفی جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشائے بزم جنت ممبئے جود و ثقافت سراپا فضل و رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ رض وجل نے ہم پانچ سو ساٹھ فائیو سکسٹی ہم پانچ سو ساٹھ خبر والوں سے عذاب اٹھا لیا سبحان اللہ نے رسول جھم جم کر کہیے بس مدینہ بڑھو دور دڑو بس مدینہ دور دو بسوں چاہیے جنرد پڑھو تو رو پڑھو جو چاہیے جو تم کو چاہیے جنرد کے درود و سلام سنت کا یہ ہے کہ درود پڑو اور مدینے کی جانب بڑھو اور تم کو جنت چاہیے تو درود پڑھو کیا شان ہے میرے نبی کی کہ آپ پر درود پڑنے والا داخل جنت کیا جائے گا اللہ کی رحمت سے تو درود پاک کی کتنی برکت ہے کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے پانچ سو ساٹھ مردوں سے عذاب اٹھا لیا گیا لا اکبر لا اکبر کسی عاشق رسول کی زبان سے درود پڑو اس کی شان ہی کچھ اور ہے سبحان اللہ اب جس کے درود پاک پڑھنے کی برکت سے پانچ سو ساٹھ مردوں کی قبر سے عذاب اٹھ جائے اس کی شان و شوکت کیا ہوگی اللہ تعالی ہمیں کثرت درود کی سعادت نصیب فرمائے یہ حکایت میں نے آپ کو امیر سنت کے رسالے قبر والوں کی پچیس شکایات سے سنائی بہت پیارا رسالہ ہے ایک اور بڑی ایمان فروز شکایت سنیے اور کثرت درود کی نیت کیجیے حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علی ایک دن بغداد معلہ کے جید عالم حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس تشریف لائے انہوں نے جب آپ کو آتے دیکھا تو کھڑے ہو گئے آپ کو گلے لگایا حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علی کی پیشانی کو چوما پھر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھا لیا جو لوگ حاضر تھے عرض کیا سیدی آپ تو انہیں دیوانہ کہتے تھے بغداد والے تو انہیں دیوانہ کہتے ہیں اور آج ان کی اتنی تعظیم کی جا رہی اس کی کیا وجہ ہے حضرت سیدنا ابوبکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی نے فرمایا میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا الحمد وجل آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ سالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے کھڑے ہو کر ابو بکر شبلی کو سینے سے لگایا ان کی پہشانی کو بے بوسا دیا اپنے پہلو میں بٹھا لیا میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ اللہ عزل کے محبوب دانا غیوب منزہ ان العوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیر کی خبر دی فرمایا ابو بکر شبلی ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتے ہیں لق جم رسول کم عصیز عسی ہی میں تم ہری سما لئی کم مل مخمیوں یہ پارہ گیارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو اٹھائیس ہے اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے سبحان اللہ درود پڑھنے والے کو بارگاہ سالت میں کتنی قدر و منزلت عطا کر دی گئی سبحان اللہ وہ جن جن سے ہو سکے بلکہ ہر عاشق رسول کو یہ کرنا چاہیے ہر دیدار رسول کے تمنائی کو یہ کرنا چاہیے کہ نماز کے بعد یہ آیت پڑھیں لقد جا اکم رسول امین ان فسیک عزیز علی ہن تم شریف سوما علی کمینینرحیم اس کے بعد صلی اللہ علیہ محمد یہ دروع پاک پڑھ لیں تو ان کے کرم سے کیا بعید ہے کہ جلوے اٹھ جائیں سبحان اللہ نکاب اٹھ جائے جلوے ایا ہو جائیں اللہ ہمیں کسرت درود کی سعادت نصیب فرمائے کا بے کے بدیروجا تم پہ کروڑوں درود پوی با کے شم سو تم پہ کروڑوں درود پوی با کے شم سو تم پہ کروڑوں درود کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نیہ ہو بھلا تم سے نیہا ہو بھلا تم سے ہو بھلا جب نہ خدا ہی چپا تم پہ کروڑوں درود جب نہ خدا ہی چپا تم پہ کروڑوں درود اللہ حضرت کفیدہ درود میں لکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو صرف غیب نہیں بلکہ غیب الغیب ہے اے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم <تصال> مہراج کی راہ جب اس ذات پاک کو بھی آپ نے دیکھ لیا تو اور کوئی غیب کی بات آپ سے کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہے سبحان اللہ تم پہ کروڑوں درود خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو شہنشاہے کونوں مکان صلی اللہ علیہ والی وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں جی ہاں ان کی خوش نصیبی کے کیا کہنے ایک بہت ایمان فروز شکایت میں آپ کو گلدستہ درود و سلام مکتبت المدینہ کے متبو بہت پیاری کتاب ہے اس سے پیش کرتا ہوں حضرت سیدنا وہ بن منب رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے بنی اسرا میں ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنی زندگی کے دو سو سال 200 ایئرز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارے اسی نافرمانی کے عالم میں موت نے آ لیا اب موت تو آئے گی نیکی کریں بدی کریں ماں باپ کو راضی کریں یا ناراض کریں والدین کی تعظیم و ادب کریں یا نافرمانی کریں نمازیں پڑھیں یا غفلت کریں موت نے تو آنا ہے برحال اسے بھی موت آئی بنی اسرائیل نے اس شخص کو جس نے دو سو سال زندگی کے اللہ تعالی کی نافرمانی میں گزارے تھے اس کے مردہ جسم کو ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ کر گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت سئینا موسا کلیم اللہ علی نبی و علیہ نبی جینا علیہ سلاۃ والسلام کی طرف وہی بھیجی کہ اس کو گندگی کے ڈھیر سے اٹھا کر اس کی تجہیز و تقسیم کرو اس کی نماز جنازہ پڑھو حضرت سینا موسا کلی اللہ علاء نبی جینا علیہ سلاط والسلام نے لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے اس کے بد کردار ہونے کی گواہی دی حضرت سئینا موساق علی ملا علا نبی جینا ولی و وسلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی یارب ارض وجل بنی اسرائیل تو اس کے بد کردار ہونے کی گواہی دے رہے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی کے دو سو سال تیری نافرمانی میں گزارے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سینا موسا علی ملا علیہ نبی جینا ولی سلاط وسلام کی طرف وہی فرمائی کہ یہ ایسا ہی بد کردار تھا مگر اس کی ایک عادت تھی کہ جب کبھی تورات شریف پڑھنے کے لیے کھولتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گرامی کی طرف دیکھتا تو اس نام کو چوم کر آنکھوں سے لگا دیتا اور ان پر درود بھیجتا بس میں نے اس کے اس عمل کی قدر کی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور میں نے اس کا نکاح ستر حوروں کے ساتھ کر دیا سبحان اللہ آنکھوں کا تارا ناؤ میں مد دل کا اوجالا ناؤ محمد آنکھوں کا تارا نام میں دل کا نام محمد صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے گا مال کیا کیا پوچھے گا مولا ہیلایا کیا کیا پوچھے گا مولا کیا کیا پوچھے گا مولا ہی لایا کیا؟, کیا کیا میں یہ کہوں گا میں یہ کہوں گا نام محمد gaala naam e muhammad جس دم آسیزو رکھو لا میں جس دم آسی رکھو رکھولا میں جس دم آسیزو مجھ کو سونا نا مجھ کو سونا نا مجھ کو سونا نا محمد مد دل کا ہوں جالا نام محمد پڑتی درودیں دوڑیں گی ہو پڑتی دور گی ہو جو لے گا لاشا جو لے گا نام محمد دل کا اجالا نام موسمد البیب صلی اللہ تعالی علی محمد وی وبان و و اللہ کی رحمت کس قدر بڑی دو سو سال گناوں میں گزارنے والا اسرائیلی اس کے محبوب کے نام کو چومتا ہے دروت پڑتا ہے بخش دیا جاتا ہے اللہ کی رحمت بہانا تلاش تھی سان اللہ قیمت طلب نہیں کرتی غور تو کیجیے کہ پیارے اکالی سلا تو سلام کا نام پاک چوما دروت پڑا آنکھوں سے لگایا یہ تھا اسرائیلی اللہ نے بخش کر دی اور بنی اسرائیل سے امت مستفی افضل ہے ہم اپنے نبی کا نام جب آئے تو درود پڑھیں انگوٹھے چومیں آنکھوں سے لگائیں تو ہم پر کیوں نہ رب توارا کا وطالعہ کی رحمتیں جھوم جھوم جھوم جھوم کر برسیں گے اللہ اکبر پر تو نام مبارک محمد کو چومنا جائز ہے جی ہاں اللہ کی رضا کا باعث ہے اور یہ سچے عاشق رسول صدیق اکبر کا طریقہ ہے جی ہاں یہ تفسیر روح بیان میں حضرت سین علامہ شیخ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ پیارے اکالی سلاط و سلام مسجد نبوی میں تشریف لائے ایک ستون کے پاس پلر کے پاس جلوہ فروز ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعلن ہو بھی آپ کے پاس بیٹھ گئے بلال حبشی رضی اللہ تعلن ہو ازان دینے لگے جب انہوں نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ. تو اس وقت صدیق اکبر نے دونوں انگوٹوں کے ناخنوں کو اپنی آنکھوں پر رکھا اور کیا کہا کر رو آئی نہیں بک یا رس اللہ یا رسول اللہ, اللہ! میری آنکھوں کی ٹھنڈ جب بلال بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان سے فارغ ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر جو شخص تمہاری طرح کرے کیا, کیا تھا آپ نے آقا کے نام پر انگوٹھے چومے تھے آنکھوں سے لگائے تھے اے ابو بکر جو شخص تمہاری طرح کرے اللہ عز و جل اس کے اگلے پچھلے ارادی غیر ارادی تمام گناہوں کو بخش دے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے آپ کا نام سن کر محبت سے انگوٹھے چومنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں کثرت درود کی سعادت عطا فرمائے ہماری بے حساب بخشیش فرمائے اللہ حضرت فرماتے ہیں کاؤ کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود پائے باقی شم دعا تم پہ کروڑوں درود ذات ہوئی انتخاب ہوئے لاجواب ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لا جواب ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لا جواب وصف ہوئے لا جواب وصف ہوئے لا جواب نام ہوا مصطفی تم پہ کروڑوں درود نام ہوا مستفیٰ تم پہ کروڑوں درود میرے اکالی علیہ و اسلام کی ذات انتخاب ہوئی اور وصف بے شمار ہوئے اور نام کیا ہوا مستفی مستعفی یعنی سلیکٹڈ منتخب شدہ آکا پر کروڑوں درود ہوں یا شاہ نے ہمارے اکالی سلا تو سلام کی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت درود کی سعادت عطا فرمائے ایسا نہ ہو کہ ہم آکا کا نام لکھیں تو درود نہ لکھیں آکا کا نام لیں تو درود نہ پڑیں آکا کا نام سنیں تو درود نہ پڑیں ایسا نہ ہو یہ تو بخیلی ہے یہ تو کنجوسی ہے اور اس کا انجام اچھا نہیں ہے القول البدی میں ہے سفر نمبر 302 سو دو پر ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ مفتیا علمہ رضی اللہ تعالا حبیبہ حبیب خدا سلحان اللہ فہری کا وقت تھا کچھ سی رہی تھیں اچانک سوئی وہ ہاتھ سے گر گئی چراغ کا دور تھا چراغ بھی گل ہو گیا بجھ گیا آف ہو گیا چراغ جب بجتا تو اندھیرا ہو جاتا ہے اتنے میں یعنی جیسے ہی چراغ بجھا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے پھر کیا تھا میرے نبی کے چہرائے مبارک کی روشنی سے سارا گھر روشن ہو گیا کتنا روشن ہوا اس قدر روشن ہوا کہ اس روشنی میں ہماری امی جان سیدات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اللہ نے گمشدہ سوئی تلاش کر لی واہ واہ سبحان اللہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے صدقے یا کے اللہ سبحان اللہ میرے آقا و عالم کے داتا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا قرض کی وہ کون ہے جو آپ کو نہ دیکھ سکے گا فرمایا وہ بخیل ہے ہمارے جان سیداتون احشاس صدیقہ تو یہ بات آہدہ آبدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا بخیل کون کنجوس کون فرمایا جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تو جب بھی اکالی سلاط اسلام کا نام مبارک لکھیں درود پڑھیں اکالی سلاط و اسلام کا نام مبارک سنیں تو درود پڑھیں اکالی سلاط و اسلام کا نام مبارک لیں تو درود پڑھیں اور اے آشقان رسول اے آشیقان میلاد یہ بھی پتہ چلا کہ میرے اکالی سلاط و اسلام سراپا نور ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ قد جا من اللہ نور وہ مبین پرانے پاک میں بھی آپ کو نور فرمایا گیا آپ اللہ کے نور ہیں مگر یہ بات یاد رکھیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے اعلی حضرت نے فتح و رضویہ شریف میں لکھا کہ تاجدار رسالت شہن شاہ نبو صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کی بشریت کا مطلقاً انکار کفر ہے، کفر جی ہاں کفری کلیمات کے بارے میں سوال جواب میں بھی امیر علیہ سنت نے اس بات کو لکھا ہے مگر یاد رکھیے میرے نبی کی بشریت عام انسانوں کی طرح نہیں ہے آپ سید البشر ہیں آپ افضل البشر ہیں حضرت حافظ شیرازی نے کیا عرض کیا بارگاہ حالت میں يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا البشر من وجهك المنير لقد نوير القمر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر حسن و جمال والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام انسانوں کے سردار بے شک آپ کے نورانی چہرے کی تابانی سے چاند کو روشن کیا گیا یا سید یوحبل جمال و یا سید بشر سبحان اللہ کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی کہ آپ نوری بشر ہیں. آپ کی نورانیت کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے اور آپ کی بشریت کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے ہمارے آقا لیس صلاة سلام کو اللہ تعالی نے بہت تابانی عطا فرمائی سبحان اللہ سورہ احزاب میں آیت نمبر پینتالیس چھالیس میں رشاد ہوتا ہے یا <ín necessities> ایوہا نبی انہا ارزل لکا شاہدا شاہدا ومبشیرا ونذیرا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 سبحان اللہ،, سبحان اللہ قعبے کا بدیرو دو جا تم پہ پیکروڑوں کے شمس تم پیکروڑوں دروت میرا کالی سلا تو السلام کی شان تبسم تو دیکھیے کہ آپ کے مسکرانے سے گمشدہ سوئی مل جاتی ہے واہ اتنی روشنی نکلتی ہے سوزن گم شدہ ملتی ہے تب سن سے ترے سوزنے گم شدہ ملتی ہے تب سے تیرے شام کو صبح ہوں بناتا ہے او تیرا شام کو صبح ہوں بناتا ہے تال تیرا شقان رس دیدار رسول کا ایک درود میں آپ کو پڑھاتا ہوں ہو سکے تو ساتھ مل کر پڑھ لیں ورنہ مدنی پنسورا مکتبت المدینہ سے لے لیں ورنا داوسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں ڈاؤن کر سکتے ہیں اس کے سبقہ نمبر ایک سو سڑسٹھ ون سکس سیون پر یہ درود لکھا ہوا ہے میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود پاک کے متعلق فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اس کو خواب میں میری زیارت ہوگی اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ قیامت کے دن بھی دیکھے گا اور جو مجھے قیامت کے دن دیکھ لے گا میں اس کی شفات کروں گا اور میں جس کی شفات کروں گا وہ حوض کوسر سے پانی پیے گا اور اس کے جسم کو اللہ عز اجل دو زخ پر حرام کر دے گا تو یہ درود پاک پڑھ لیجئے او صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسديه في الأجساد وعلى قبره في القبور بدیرو دو جا تم پے کروڑوں درود شمسوں دوحا تم پے با کے شم سو تم پہ کروڑوں درود اللہ تعالیٰ ہمیں فضول گوئی سے تیری میری سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے فضول باتیں کرنے سے موسم پر تبصرے کرنے سے بچائے اور ہمیں کثرت ذکر و درود کی عطا فرمائے آمین بجاہ جاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم